بابرکت رات کی برکتیں سمیٹنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی ہمارا مدعا ہے پوری دنیا کے اطراف و کناف میں شب برات کو بڑی عقیدت اور محبت سے اہل ایمان مناتے ہیں نیک لوگ کثرت عبادت سے اپنی نیکیوں میں اضافے کرتے ہیں اور میرے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں گناہوں کی بخشش کے حوالے سے اللہ کی رحمتیں اثرات خصوصی طور پہ بندوں کی طرف توجہ پسیر ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے یہ اس کی کتنی امین رحمت ہے اور اپنے بندوں پر اس کا کتنا احسان ہے ہم لوگ بہت کمزور ہیں اور بہت ناشکرے ہیں اتنا کریم مالک اتنا رحم فرمانے والا کہ بندوں کو بغیر حساب کے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اور کتنے بال ہوں گے میں اور آپ گن بھی نہیں سکتے وہ اس قدر گناگاروں کو جنت کا پروانہ ملتا ہے اور جنم سے چھٹکارے کا اعلان ان کا ہوتا ہے یہ کتنا کتنا بڑا کرم ہے مالک بخش دے اور بخش تو اسے جس پہ راضی ہوتا ہے کتنی اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہم پہ راضی ہو جائے ہم سر سے لے کر پو تک خطا و اسیان کے پتلے ہیں مالک جن راہوں پہ ہمیں چلنے کا کہتا ہے میں بھی دیکھ لوں اور آپ بھی دیکھ لیں ہم کتنا چلتے ہیں تمہاری زندگی گناہوں سے لتڑی پڑی گناہوں سے نافرمانیوں سے حکم ادولیوں سے کیا کیا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا ہم اپنے اندر اگر کبھی جھانکیں تو شرمندگی کے علاوہ کچھ اور محسوس نہیں ہوتا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو شرمندگی محسوس کرتے ہیں تو جب اس کی رحمت کو دیکھتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ مالک تو کتنا کریم ہے کتنا کریم ہے تو اپنے بندوں پہ اتنا کرم اتنی رحمتیں اپنے بندوں پہ نکمے ہیں جیسے بھی ہیں تو ان کو نبھا رہا ہے میں چھوٹا ہوتا تھا نا تو یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ مرغی اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ان چھوٹے چھوٹے چوزوں کو اپنے پروں میں لے لیتی پتہ نہیں کہاں کہاں چھپ جاتے دل میں خیال آتا تھا کہ مالک یہ مرغی کے دل میں تو تھی اتنا پیار ڈال دی اپنے ان چوزوں سے اتنا پیار کرتی اتنی محبت کرتی کہ وہ اپنے دو پروں میں پندرہ بیس چوزوں کو پتہ نہیں کیسے چھپا لیتی ان کو زمانے کی ہواوں سے بچاتی گرچوں سے اور اچکنے والے قبروں کی پہنچ سے دور کر لیتی ان کو اپنی محبتوں میں سمیٹ لیتی ہے مالک تو بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا تو یہ بڑی ننی عمر تھی تو یہ دل میں خیال آتا تھا کہ یہ اس کی محبت کیسی ہے کہ اپنے بچوں سے کس طرح کو پرو میں یہ آپ کو بھی غور کرے کیسا پیار کرتی ہے اور بڑی سے بڑی بلا بھی آئے تو وہ ماں اس کے لیے لڑ جاتی ہے بزرگ کہ میرے میں اپنے بچوں کو کچھ نہیں ہونے دوں گی تو یہ تو ایک جانور کی محبت ہے جو اس کو اس کے بچوں کے ساتھ ہے تو مالک کو اپنی مخلوق کے ساتھ اور پھر مخلوق بھی وہ جو اس کے رسول کا کلمہ پڑھتی ہو کتنا پیار ہوگا کتنی محبت ہوگی میں اور آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہم صرف حکم عدولیاں کرتے ہیں نافرمانیاں کرتے ہیں اس کے حکموں کو توڑتے ہیں اس کی رضا کے علاوہ اپنے نفس کی خواہش پہ ایک لائن بنائی اور اس پہ چلے اور زندگی گزار رہے گزر تو جائے گا لیکن سوائے ندامت اور شرمندگی کے قیامت کے دن اور کچھ نہیں ہاتھ آئے گا تو ندامت اور شرمندگی اپنے کیے پر مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے تو قیامت کے دن اگر دفتر کھولے جائیں اور میں اور آپ اپنے کیے پہ ندامت و شرمندگی کا احساس کریں پھر تو فائدہ نہیں ہوگا اور اگر آج ہم اپنے کیے پہ شرمندہ ہو جائیں آج ہم نادم ہو جائیں تو حضرت داتا صاحب حدیث لائے ہیں حقیقت تو توبہ تے کہ حقیقت توبہ شرمندگی کو ہی کہہ جب بندہ شرمندہ ہو جائے آج کی رات شرمندہ ہو جائے شہر کے وقت شرمندہ ہو جائے صبح شرمندہ ہو جائے جو بھی اس نے کیا ہے مالک یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کیا کیا, کیا, کیا، یہ دیکھتا ہے اس سے شرم ساری ہوئی شرمندگی ہوئی اپنے کیے پہ اور پھر جب اپنے کیے پہ وہ شرمندگی کا اظہار کرتا ہے تو ار کے انفیال اس کی آنکھوں سے اس کے رخسان پہ بہتا ہے اور وہ کہتا ہے مالک تو کریم میں نکما خطاستیات کا پتلا میں یہ کچھ کرتا رہا میں تو یہ کر دیا لیکن اب شرمندہ میں تیری چوکھٹ پہ آ گیا ہوں اس کی رحمتوں کو جب بندہ پھر آواز دیتا ہے تو پھر اس کی عادت کیا ہے میں تو کسی سے ناراض ہو جاؤں تو اتنی جلدی مانتا نہ یہ میرا مزاج ہے یہ آپ کا مزاج ہے لیکن مالک کا مزاج کیا ہے حقیقت میں اگر کوئی ندامت اختیار کر لے تو گناگار کی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے ندامت کی وجہ سے لفظ حدیث کے سنیے دامت الآسی بے ربی گناگار کی آنکھ کا پانی خدا کے غصے کی آگ کو فوراً ٹھنڈا کر دیتا اللہ فرشتوں کہتا ہے کہ اس بندے کو میں نے معاف کیا اور پھر کہتا ہے فرشتوں کوئی اور در تھا نہیں نا جس در پہ یہ جاتا میرا تھا پھر میری چوکٹ پہ آ گیا یہ گناگار ضرور ہے بے وفا تو نہیں نا گناگار ہونا اور بات ہے بے وفا ہونا اور بات یہ دعا کرے بے وفائی نہ ہو نہ اللہ سے نہ اس کے رسول سے اور اگر گناہ سرزد ہو جائیں اس پہ ڈٹائی نہ ہو شرمندگی کا اظہار ہو مالک تو کریم ہے ہم سے ہو گیا تو معاف کر دے اور حدیث کے لفظ ہیں مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے خوف سے اس کے ڈر سے رو پڑتا ہے اور اس کے پلکوں کے گوشے اس نکلے ہوئے پانی سے تر ہو جاتا قیامت کے دن وہ بال جن کی جڑیں خوف خدا سے نکلنے والے پانی کی وجہ سے تر ہوئی تھی اگر شخص کو جہنم کا حکم ہو گیا تو وہ بال کھڑے ہو جائیں گے مالک یا اسے جنت دے یا ہمیں نکال لے اور اللہ تو کریم ہے وہ بالوں کو تو نہیں نکال لے گا وہ ان بالوں کی سفارش پر جن کی جڑوں کو خوف خدا سے نکلنے والے پانی نے تر کیا اس گنا گار کو جنت عطا فرما گا کتنا کریم ہے وہ مالک کتنا رحم کرنے والا ہے وہ مالک اپنے مالک بندوں پہ ہم ہی بد نصیب ٹھہرے کہ اس کی چوکھڑ پہ حاضر نہ ہوئے آتے تو صحیح دامن پھیلاتے تو صحیح صدا لگاتے تو صحیح اس کی رحمت کو آواز تو دیتے ہمارے دامن جتنے مزید بتڑے ہوئے تھے ہم ان گندے دامن لے کر گناہوں سے بھرے ہوئے اپنے دامن لے کر آ جائے یہ بادشاہ کا در تو نہیں تھا کہ گندے مندے کو اندر نہ آنے دیا جائے کہ یہ گندہ ہے اس کو دہلی سے باہر رہنے دیا جائے نہیں یہ مالک کا در ہے وہ کہتا ہے کہ آؤ تو صحیح میں تمہارے گناوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا تم اپنا اپنے ہاتھ تو پھیلاؤ تم مجھ سے مانگو تو صحیح ایک بندہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے لفظ کے آئے سنیے ذہا اس کی توقع اس کی محبت دیکھئے اللہم انی اسعالوکا بے انہکا انت اللہ لا الہ الا انتا احد السامد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یتلہ کفر وان احد اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے جب بیٹا باپ سے پیسے مانگے سکول جاتے ہوئے تو کہے کہ ابو میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہے میں آپ سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگا میں نے ہمساوں سے جا کر تو نہیں مانگنے آپ میرے ابو لگتے ہیں آپ نے میری ضروریات کو پورا کر کرنا تو وہ کیا کہہ رہا ہے اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تُو میرا اللہ جو ہے لا الہ الا اللہ تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں کوئی در بھی تو نہیں کہ جس در پہ جاؤں کوئی چوکھٹ بھی تو نہیں جس چوکھٹ پہ جاؤں یہ دعا مانگ رہا ہے حضور علیہ السلام نے اس دعا کو اس کے لہجے کو اس کے انداز محبت کو سنا اس کی التجاؤں کے انداز کو سنا اور ایک صحابی کو کہا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے اسے جا کے بشارت دے دو تمہاری دعا اللہ نے قبول فرما لی آج ہم نے دعا مانگنی اور رو رو کے دعا مانگے میرے بزرگواد فمایا کرتے ہیں بزرگ تھے ان کی عادت میں سخاوت رچی بسی تھی اور ہر جو اللہ والا ہوتا ہے اس کی طبیعت میں سخاوت گندی ہوئی ہوتی ہے بخل نہیں ہوتا اس کی فکر اپنے پیار کرنے والوں کے ساتھ اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اچھا ذہن سخاوت والا رکھتا ہے اور فقیر کا یہی مزاج ہے کہ میرے ڈیرے سے لوگ لنگر کھاتے رہے روح کا لنگر بھی لیتے رہے اور جسم کا لنگر بھی چلتا رہے یہ اس کی آرزو ہوتی ہے اٹھ کھڑکے دکڑ بجھے تتہ ہو گئے چلا آن فقیر کھا کھا جاوڑ راضی ہو گئے بلا فقیر اس میں راضی ہوتا ہے کہ میرے آستانے سے لوگوں کو فیض روشنی نور ملتا رہے ان کا پیٹ بھی بھرتا رہے ان کا دل بھی پرلود ہوتا رہے ان کا دماغ بھی ہوتا رہے یہ آنا جانا لوگوں کا لگا رہے محبت کے سلسلے چلتے رہے تو وہ بزرگ قرض لے کر بھی جو لوگوں کی مدد کرتے ان کی معاونت کرتے اور ان کی خوراک کا انتظام کرتے اب ایک بندے سے قرض لے لیا ہو اور وعدے پر بندہ نہ دے سکے تو پھر دوبارہ قرض چاہیے تو اس سے نہیں مانگتا کسی اور سے مانگتا پھر کسی اور سے پھر اور سے پھر حت کے بہت سارے لوگوں کے مقروض ہو گئے بابا جی کا جب وقت آخر آیا حالات ایسے پیدا ہوئے کہ محسوس ہوا کہ اب بس انتقال ہی کرنا چاہیں گے تو جو قرض خاتے وہ دروازے پہ آ بیٹھے کہ ہمارا قرض تو چکا جاؤ اب وہ لائنیں لگ خواہوں کی اب بابا جی کو یہی فکر ہونی چاہیے کہ اب یہ قرض کہاں سے دوں لیکن یہ فکر نہیں ہے فکر یہ ہے کہ یہ اتنے بندے میرے مہمان آئے ہیں ان کو کھلاؤں کیا میں تو پہلے اتنا مقروض ہوں اور اب قرض دینے والا کوئی نہیں رہا تو ان کو کھلاؤں کہا یہ فکر لگی ہوئی ہے اچانک ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں تھالی پکڑی ہوئی ہے اس کے اوپر اس نے مٹھائی پتیسا یا جو بھی اس دور کے مطابق تھا بیچتا بیچتا وہ آواز لگاتا لگاتا جہاں بابا جی کا ڈیرا تقریب سے گزرنے لگا بابا جی کے کانوں میں آواز پڑی سے جی مہمان کھلا دو تمہیں میں پیسے دے دیتا ہوں تم بل بتاؤ کتنا ہے اس نے شکر, شکر کیا کہ میں نے شام تک بیچنا تھا یہ دس منٹ میں میرا سودا مک گیا ختم ہو گیا اس نے جلدی جلدی وہ سب جتنے بھی مہمان تھے بابا جی کے اس کو مٹیائی تیسرا جو بھی تھا پیش کر دیا اور, اور بل پیش کیا کتنے کی پیسے, پیسے بن گئے ہیں ہمارا بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ گیا جا. کہ ابھی کوئی ساتھی کو بھیجتے ہیں کہیں سے لیکن دس منٹ گزرے بابا جی اسی موچ میں اسی خیال میں پھر وہ بابا جی پیسے کہا یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا انہوں نے پیسے لے ہیں مجھ سے اور تو بھی ان کی فہرست میں جب ان کو دوں گا تو جب بھی دے دوں گا جب بچے نے یہ سمجھا تو بچے نے رونا شروع کر دیا کہنے لگا مجھے تو پیسے چاہیے میرے گھر کا چولہا تو اسی کمائی سے جلتا ہے میری بیوہ ماں مجھے یہی پتیسا بنا کے دیتی اور میں اس کو بیچتا ہوں گلیوں اور بازاروں میں اور شام کو ہمارے گھر ہنڈیا اسی سے پکتی ہے اور آپ مجھے ان کے ساتھ نتھی کر رہے ہیں یہ سیٹ لوگ ہوں گے یہ دو دن بھی بیٹھ کر کوئی بات نہیں مجھے تو اپنے گھر کے لیے اپنی خوراک کے لیے پیسے چاہیے بابا جی کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے بس اللہ سبب پیدا کر دیتا ہے تم بیٹھ جاؤ بیٹا ان کے ساتھ تمہیں بھی مل جاؤ گے بچے نے رونا شروع کر دیا جب بچہ ہویا تو ایک شخص تھیلیاں اشرفیوں کی اٹھائے ہوئے بابا جی کے پاس آیا کہا حضور یہ نظر ہے نظرانہ ہے قبول کیجیے بزرگوں نے اس بچے کو بھی اور جتنے بھی قرض کھاتے سب کے قرضے نپٹا دیے تو جو لوگ قرض خاتے جب انہوں نے قرض وصول کیے انہوں نے کہا کہ ہم صبح کے بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی سبب نہیں لگا یہ بچہ دس منٹ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی سبب پیدا ہو گیا حضرت یہ راز سمجھ میں نہیں آیا کہا تم صبح سے بیٹھے تھے لیکن تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا اب ایک رونے والا آ گیا تو باقیوں کا بھی کام بن گیا تو جب بندہ للچائی ہوئی نظروں سے مالک کی رحمتوں کا تصور کرتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے کہ میرے اوپر کرم کر دے اے میرے مالک اگر کرم نہ کیا تو میری کوئی ڈھوئی نہیں ہے میرا کوئی آسو اور سہارا نہیں ہے اگر تھی میری نہ فریاد کو سنی فریاد کو سنا تو کون میری فریاد کو سنے گا میری مدد کو کون پہنچے گا تو جب بندہ ڈر جاتا ہے اور اپنے مالک کی طرف سے حقیقی طور پہ رجوع کر دیتا ہے تو پھر مالک کرم کرتے ہوئے دیر نہیں لگاتا اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک کے ابھی زمین پر نہیں گرتے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا تو آج کی رات یقیناً ہم نے اپنے مالک سے اپنے رب سے اپنے خالق سے جو ہماری شارت سے بھی زیادہ نڑے بستا ہے جو ہمارے سارے معاملات کو جانتا ہے جسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے سامنے سب کچھ ہے میں اور آپ بچپن سے وقت تک جو کچھ ہیں نیکیوں کی صورت میں یا برائیوں کی صورت میں مالک کی نگاہوں میں ہے تو ہم نے مالک کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ رات پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں آئے نہ آئے سانسوں کی ڈوری کب ٹوٹ جائے یہ رشتہ بہت نازک رشتہ ہے سانسوں کا بندہ اعتماد کر لیتا ہے لیکن بہت نازک ڈوری ہے کب ٹوٹ جائے اور سارا تانا بانا بکھر جائے ساری کھیل ختم ہو جائے تو قبل اس سے کہ وہ لمحہ آن پہنچے اور ہمارے پاس کوئی حجت نہ ہو تو ہم اپنے مالک سے آج کی صبح برکتات میں ذکر و عبادت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑ کے حضور کی سفارش سے اپنے گناہوں کی معافی بخشش کے لیے عرض کریں گے کہ مالک ہمیں معاف کر دے ہم تیری ہی چوکھٹ پہ آئے ہیں, کسی اور در پہ نہیں گئے جو ماضی میں ہو چکا وہ ہو گیا آئندہ ہم زندگی تیرے حکموں کے مطابق گزاریں گے جو رستہ ہمیں تیرے رسول نے بتایا ہے ہم اس رستے کے مطابق چلیں گے اور اسی رستے کے مسافر رہیں گے کسی اور سمت ہم سفر نہیں کریں گے اس عظم مصمم کے ساتھ آج کی سرات کے دامن میں جو برکتیں ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں اور جب گار کے ہاتھ اٹھتے ہیں مالک فرماتا ربا رب کو تمہارا رب سخی بھی ہے زندہ بھی ہے کریم بھی ہے جب بن اس کے سامنے ہاتھ کھلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان بندوں کے ہاتھوں کو خالی کیسے بوڑھ تو سو آج آپ نے ہاتھ پھیلا لینے سب سے پہلے اپنے لیے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے دل کے سارے زنگ اتار دے اور اپنی مارفت کا رنگ دے دے یہ خاک کی مٹھیاں دین کے کام آج ہیں وقت مزر رہا ہے کتنی زندگی بیٹھ گئی شیخ صادی فرماتے ہیں چہل سال عمر عزیزت گزشت مزاجت تو از حال تفلی نگشت ہمان با ہوا حوال ساختی دمیں با مسالے نپردہ مکن تکیہ بر عمر نہ پائے دار یہ زندگی بے اعتبار ہے اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہماری زندگی کے کتنے سال بیت گئے ہیں گناہوں سے لت پت بیت گئے میں بھی دیکھوں ماضی کو جھانکوں آپ بھی جھانکیں اور شرم ساری کا اظہار کرتے ہوئے ندامت اور توبہ کرتے ہوئے اپنے مالک سے کہیں مالک پیچھے جو ہو گیا تیرے گھر میں بیٹھے تیرے بندوں میں بیٹھے اے اللہ پاک رات کے دامن میں برستی ہوئی رحمتوں کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد ہماری زندگی تیرے اور تیرے رسول کے حکام کے مطابق گزرے گی, گی پچھلے گناہوں سے توبہ کر میں اپنے پیر بھائیوں کو اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو ادارت المستفی کے ساتھیوں کو یہ گزارش کروں گا کہ وہ مسلم مسم مذم کر رہے ہیں یہ اس وقت جو حالات ہیں امت کے وہ بھی آپ کے سامنے بڑی ضرورت ہے اس وقت کام کی اپنے آپ کو رسول کریم کے دین کے لیے وقف کر رہے ہیں چوبیس گھنٹے کے لیے وقف کر رہے ہیں کہ غلامی کا جو دعویٰ ہے اس دعوے کو دلیل سے ثابت کر کے دیکھا دیں اور یہ عزم مصمم کریں کہ ہماری زندگی گزرے گی اسی طرح جس طرح پیارے رسول نے کہا حضور ہم آپ کے حکموں کے علاوہ زندگی نہیں گزارے ایک تو یہ ایسے مصمم کریں گناہوں سے توبہ کریں اور دوسری اہم دعا آج کی رات اپنے لیے اور میرے لیے اور اپنوں کے لیے یہ کرنی ہے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ دے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کو بے قیامت میں ایمان محفوظ رکھنا اتنا مشکل ہوگا جس کا ہتھیلی کے اوپر جلتا ہوا کولا رکھنا مشکل ہوتا ہے اور انسان شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوگا اور شام صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا یہ حدیث کے لفظ ہیں جن کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو اب بتلائیے یہ دور وہ دور نہیں ہے بھلا آج تو لوگ چائے کی پیالیاں پہ دین بیچ رہے ہیں آج تو باہر جانے کے لیے لوگ برضئی لکھ رہے ہیں کہ میری معیشت ٹھیک ہو جائے دین رہتا ہے کہ نہ رہے رسول کریم سے غداری کر رہے ہیں آج لوگ کیا کچھ نہیں ہو رہا آج کیا کچھ نہیں ہو رہا تو ایمان کی حفاظت بہت مشکل ہے گلی گلی ڈاکو دن دناتے پھر رہے ہیں ایمان کے مختلف فرقوں اور مختلف دھرموں کے روپ میں اور آپ کی اور میری ایمان کی متائ عزیز کو چھیننا چاہتے ہیں تو آج کی رات میں پورے اہتمام کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ یہ دعا کرنی ہے اے میرے مالک ہمارے ایمان کی حفاظت تو کریم ہم کمزور ہے امام راضی جیسے بزرگوں کو وقت رضا شیطان نے آ کر کہا تھا کہ تم اللہ کو مانتے ہو دلیل دو آپ نے ایک دلیل دی اس نے توڑ پھوڑ کے رکھ دی آپ نے دوسری دلیل دی اس نے اس کو بھی توڑ پھوڑ کے رکھ دیا حتیٰ کہ امام غازی نے تین سو ساٹھ دلیلیں دی اس نے تین سو ساٹھ دلیلیں توڑ دی حضرت نجم الدین کبرا تھے جو پیر تھے حضرت امام غازی کے وہ وضو کر رہے تھے مرید لوٹے سے پانی ڈال رہا تھا رنگ سکھ ہو گیا آنکھوں میں ہر سو گے پیر ہو تو ایسا یہ نہیں ہے کہ مرید کے جان پہ بنی ہو اور پیر کو خبر بھی نہ ہو کیوں دل دینا ایسے شخص کو میرے پیر شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کی ایک مریدنی بادشاہ کے ہاں ملازمت کرتی تھی اور وہ ایمانداری سے کام کرتی تھی جو دوسری مریدنیاں دوسری ملازمین تھے گھر کے انہوں نے چوری کا الزام لگا دیا بادشاہ کا زیور خود چھپا کے شہزادی کا زیور اور الزام اس پہ رکھ دیا کس نے کیا اور دلائل بھی اور قسمیں بھی سب کچھ دے دیا بادشاہ نے غصے میں کہا اچھا اس کو یہ جو ہمارا محل ہے چبارہ اس کی چھت پر سے لے جا کر نیچے دھکا دے دو تاکہ باقیوں کی برت ہو کہ بادشاہوں کے گھر کتنے تقدس ماگ ہوتے ہیں اور وہاں چوریاں نہیں کی جاتی اس کو پا بجولہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیے اور پاؤں میں زنجیریں چبارے کی چھت پہ لے جا کے جلدا لگا تو اس نے بخارے کی طرف مو کر کے کہا، شیللہ گدائے مستمند المدت خام سے شاہ نقش بند میرے پیر اب نہیں آئے گا تو کب آئے گا اب تو تیری بیٹی چبارے سے اس کو دھکا دیا جا اور کس وقت پہنچ بس یہ کہا بزرز بزرز ادھر سلات نے دھکا دیا نیچے شاہے نقش مند بخاری, بخاری, بخاری, بخاری, بخاری, بخاری, بخاری کے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے پکڑ کے نیچے بٹھا دیا کہا حضرت آپ تو بخارے میں تھے اور میں یہاں قابل میں کتنے کوسوں کا فاصلہ آپ کب آئے تھے فرمانے لگے بیٹا تو آز چبارا آمدی از من از بخارا آمد تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا نجم الدین کبرا لوٹا چھین کر اور یوں مارا اور کہا فخر الدین اس ظالم کو کہہ دو کہ میں دلیلوں کے چکر میں نہیں پڑتا میں بغیر دلیلوں کے اللہ کو ایک مانتا بس سانس آخری اٹکی ہوئی تھی یہ کہا تو امام راضی کی روح پرواز کر گئی رازی جیسے لوگوں کے جو ہے وہ سامنے آ گئے جن کے بارے میں فخر راضی راز تارے بے راضی سے بڑا دلائل کے امبار کون لگا سکتا ہے لیکن شیطان نے آ کے کس وقت پہ اس کو ڈنگ لگایا بلکہ روایت میں آتا ہے جب انسان مرنے لگتا ہے نا تو شیطان اس کے باپ کے روپ میں آتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا باپ ہوں اور تیرا ہم درد ہوں تو میں ساری زندگی اسلام پہ گزاری مرنے کے بعد جا کے پتا چلا کہ عیسائیت جیسا تو سچا دین ہی کوئی نہیں تو عیسائیت کو بھول کر لے وہ بندہ مخمصے میں پڑ جاتا ہے پھر اس کی ماں کے روپ میں آتا ہے کہتا ہے یہ کہتی ہے بیٹا میں تیری ماں ہوں شیطان اس روپ میں کہتا ہے میں تیری ماں ہوں اور ماں سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے تو ساری زندگی اسلام پہ گزاری مرنے کے بعد پتا چلا کہ یہودیت جیسا دین ہی کوئی نہیں محمد ہوتا اور اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ خاتم بال ایمان کی دعا آج کی اس محفل میں اپنے لیے اور اپنوں کے لیے ضرور مانگیں اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے تیسری دعا ہم نے عالم اسلام کے لیے مانگنی اس وقت امت جس نازک جگہ پہ کھڑی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تو موضوع ہی یہی ہے قدرت نے جو دل دیا ہوا ہے وہ کچھ اس طرح کا دیا ہوا ہے امت کا جو حال ہے دور زوال میں ہم پیدا ہوئے تو جب ہم اسلام کی تابنا تاریخ پڑھتے ہیں تو اس وقت دل خون کیا ہوتا ہے کہ کہاں ان دلس کی سرزمین پر مسلمانوں کے جھنڈے گڑے ہوئے تھے اور کہاں دنیا کے سمندروں میں مسلمانوں کی کشتیاں تیرتی تھی اور آج دنیا کے اوپر مسلمان کو دہشت گرد بنا دیا گیا اور جو لیبل اس کے اوپر لگایا گیا اور پھر اس کو مسلمان کو جس ذلت اور پستی اور حالی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے تو ہم نے عالم اسلام کے لیے خصوصی طور پہ دعا کرنی ہے حضور کی بارگاہ میں بھی استقاصہ کرنا ہے وہ بقول شاعر کہ تم سے فریاد ہے اے گم بد والے کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے کبھی مسلمانوں پہ دور تھا تو مسلمانوں کی حالت یہ تھی اندرس کی سرزمین ہے قاضی اپنے گھر القزاد دروازے پہ کھڑا ہوا کہ ایک بھاگتا ہوا نوجوان قاضی کو دیکھ کر کہنے لگا لوگ مجھے گرفتار کرنا چاہتے اور مار دیں گے آپ مجھے پنا دے دیں قاضی نے اس کالے رنگ کے نوجوان کو دیکھا اور پھر کچھ سوچا اور اس کو اپنے گھر میں پنا دے دی کہا تجھے میں امان بخشتا ہوں گھر کے کمرے میں بٹھایا اہل خاند کہا کہ اس کے لیے کھانا تیار کرو ابھی کھانا اس کے سامنے رکھا ہی تھا کہ دروازہ ٹھک ٹھک بجنے لگا قاضی صاحب باہر آئے تو کیا دیکھا کہ قاضی کے اکلوتے بیٹے کی لاش بھی لوگ دروازے پہ کھڑے ہیں کہ آپ کے شہزادے کو ایک عیسائی نے قتل کر دیا وہ بھاگ رہا ہم اس کے پیچھے دوڑے لے اس گلی میں کہیں گنگ ہو گیا مل نہیں رہا قاضی ایک لمحے کے لئے ٹھہرا پھر اس کو کہا بھی لاش کو ادھر رہنے دو میں ابھی وصول نہیں کروں گا ٹھہر جاؤ دروازہ اندر سے بند کیا پھر اس قمرے میں گیا جس میں وہ نوجوان تھا اس کو کہا تنہیں آواز نہیں نکالیں اور باہر سے تعلی لگا دیا دروازہ قولہ لاش وصول کی مہمان آگے تجہیز و تکفین ہوئی تدفین کے مراحل تک معاملہ پہنچا لیکن اس دروازے کو تالا برابر لگا ہوا ہے قاضی صاحب ادھر کسی کو نہیں جانے دے اکلوتا بیٹا تھا بڑھاپے کا سہارا تھا اسائے پیری تھا لیکن قاضی صاحب خون کیا رہے لیکن اس کے باوجود اس دروازے کی طرف کسی کو نہیں جانے دے کیا خزانہ ہے اس کے اندر اگر کوئی سوال بھی کرتا ہے قاضی کہتا ہے یہ میرا اور اس خزانے کا معاملہ تم چھوڑو بیٹے کی تدفین ہو گئی شام کو واپس آئے گھوں کو گئے رات جب چھا گئی تو قاضی کھولا. اس نوجوان کو بلا کر کہا بیٹا جانتا ہے کس کا چراغ بجھایا کس کی گود و ہے کس ماں کی ماں کو تڑپتا ہوا چھوڑا ہے وہ بد نصیب باپ تمہارے سامنے کھڑا ہے جس کے بیٹے کو تم نے قتل کیا ہے لیکن چونکہ میں تمہیں امان دے چکا ہوں اور مسلمان جسے امان دے بیٹھے پھر اس کی جان کی اپنی حفاظت سے زیادہ حفاظت، اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتا ہے جاؤ رات کی تاریکی میں نکل جاؤ اگر مسلمانوں نے پکڑ لیا اور میرے پاس لے آئے گواہ پیش کر لیے تو میں پھر سزا دینے کا پھر حقدار ہوں اور مجبور ہوں گا تمہیں سزا دینے کے لہذا تم رات کی تاریکی میں چلے جاؤ جب ہم اندلس کے حکمران تھے یہ ہماری حالت تھی اور آج گوانٹا ناموبے کہ جیلوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ مسل میں ہوا کیا کچھ تقریب میں ہوا اور کیا کچھ اور جنگی اور ہوا فلسطین کے اندر کیا رہا ہے کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے جب ہم حکمران تھے تو ہماری یہ حالت تھی ہمارا قاتل ہمارے گھر میں چھپا ہوا ہوتا تھا اور ہم کسی کو کمرے کے قریب نہیں جانے دیتے تھے اور آج بے گناہوں کو پکڑ کے سردیوں میں برہنا رکھا جاتا ہے اور چار بائی چھ فٹ کے پنجروں کے اندر ان کو بند کر دیا جاتا ہے ان کے سامنے ان کی مقدس کتاب پرانے مجید کے اور کو بطور ٹشو پیپر استعمال کیا جاتا ہے ان کے مذہبی جذبات سے کھیلا جاتا ہے جو حال ان کے ساتھ ہوتا ہے آج یہ امت اس مرحلے پر ہے اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو منظر عام پر ہیں اندر ٹارچر سیلوں میں کیا ہو رہا ہے کسی کو بھنک بھی نہیں ہے کیا ہو لیکن یہ دل سے جو بتا رہی ہیں کہ دعا کر رہی ہے اہل امت مسلمہ کو کھویا ہوا بکار عطا کر ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت مل جائے ان کو بھی کوئی روشنی مل جائے اور یہ کو سمجھ جائے اور ایک چوتھی دعا ہم نے उस شخص کے لیے کر رہی ہے جس کا ایک ایک سانس اور دل کی ایک ایک دھڑکن پاکستان کے لیے وقف ہے آج وہ کینسر جیسی موزی مرض میں مبتلا ہے اور آج ڈاکٹر قدیر کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے تقریباً ایک ہزار دن ہو گیا کہ وہ قید تنہائی کاٹ رہا ہے اور یہ دکھ سہ سہ وہ کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو گیا وہ جو ہیرو تھا اس کو ایک مجرم بنا دیا گیا وہ دن ہم کبھی نہیں بھول سکتے جب ٹیلی ویژن میں معافی مانگی تھی وہ ہاتھ کی سالمیت اور عالم اسلام کے وقار کو بلند کرنے کے لیے محنت کرتے رہے وہ ہاتھ قوم کے سامنے جوڑے جا رہے ہیں لیکن قوم بے بس تھی لوگوں نے خون کے آنسو ہوئے جب پھٹ رہا تھا تو آج وہ تازہ خبر کے مطابق پٹل کے اندر اس کو ایڈمٹ کر لیا گیا ہے اور ایک ڈاکٹر ادیب کی نگرانی کے اندر اس کا آپریشن ہے وہ ملت کا سرمایہ ہے اس کے لیے خصوصی آپ لوگوں نے آج کی رات دعا کر دی ہے اللہ سے اور ایک دعا آپ نے میرے لیے کرنی میں نے ساری زندگی آپ کے لیے دعا کی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ مالک کا معاملہ میں نے جب بھی ہاتھ پھیلائے خلوص سے میری زبان سے جو بھی لفظ نکلا وہ زبان کل نکلا ہوا لفظ نہیں تھا اس کا خونے جگر سے رابطہ رہا ہے میں نے اپنے ہر ساتھی, ساتھی کی تکلیف باب کو اپنی تکلیف باب محسوس باب کی اور اس کے لیے جس خلوص کے ساتھ دعا کی ہے باب مجھے, مجھے باب یقین باب ہے کہ ضرور بابے جاب باب تک پہنچی ہوگی آج آپ کی دعو کا میں محتاج آپ کو پتہ ہے وہ گنا سایا وہ ٹھنڈی چھاؤں وہ میرے چاروں طرف کا دوساب جس کا نرم لہجہ بھی میرے لیے گلاب تھا اور تلخ لہجہ بھی میرے لیے دیہ کا امین تھا آج وہ پہلے آج پہلا لن ہے کہ وہ گنا سایا وہ شجر وہ درخت جس کی ایک ٹہرے پہ گلاب سجے ہوئے تھے آج ان خوشبو سے آج اس ٹھنڈک سے میں اپنے آپ کو حقیقت تو محروم نہیں سمجھتا لیکن ظاہری طور پہ انتہائی گٹن اور تنہائی محسوس کر رہا ہوں تن کیا ہو رہا کہ لہجہ پھٹ رہا مجھے پتہ ہے جانے والے آیا نہیں کرتے لیکن پتا نہیں مجھے یہ کیوں لگ رہا ہے آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا آجا کہ, کہ پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے بس ایک تیری کمی زندگی بھر تیری الفت میری خدمت گر رہی میں تیری خدمت کے جب قابل ہوا تو چند بس آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار ہوگا اب کس کو میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار آر لے کر طریقہ کے مرکز پہ آؤں گا اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد ہوں؟ نہ وقت ہے اور نہ آج وہ گنا سایہ میرے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کے ساتھ سٹ گیا جس میں بہت زیادہ آسودگی تھی ماں کا رشتہ اس سے کوئی بھی بے خبر نہیں میں ایک تابش کا شیر آپ کو سنایا ہوتا تھا اس نے اپنی ماں کی محبت کو دو لفظوں میں سنویا ماں کے پیار کو اس نے کوزے میں بند کیا وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا میری ماں تم دن کو سوئی نہ رات کو سوئی میں صرف آپ سے میں آپ سے یہی گزارش کر رہی ہے دل کی اتھاگ ہے لائن سے جہاں دوسری دعائیں آج کی رات آپ نے مانگنی میری امی کے لیے مغربی دعا اللہ ان کی مغفرت لگا مجھے پتہ ہے کہ اللہ کی بڑی رحمتیں ان کے شامل حال ہیں وہ ایک درویش کی بیٹی تھی اور ایک کامل درویش کی سوچا یہ نسبتیں کم نہیں پھر سینکڑوں نے ہزاروں اولا ماں کے محبتوں سے ہاتھ اٹھے میرے ذکر کرنے والے میرے قرآن کے درس کا پیغام گلی گلی پہنچانے والے مصطفیوں کے ہاتھ اٹھے مجھے یقین ہے مالک خالی نہیں بوڑے اور آپ نے دیکھا کہ کڑکتی دھوپ تھی لیکن چون ہی جنازہ رکھا گیا جنازے کی نیت سے لے کر دعا تک بادل کا سایہ پورے مجمے پہ رہا ہے یہ دلیل تھی اس کی رحمتوں کی, مجھے اللہ کی رحمتوں سے بڑی امید ہے اس نے میری ماں کو جمعہ کا دن دیا اور رات شب رات کی بخشی اس دن تو قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بعد برابر نگاروں کو جھنجن کی آگ سے آزاد کیا جائے گا آپ سے میں دعاؤں کا طالب ہوں گا ان کے لیے خصوصی دعائیں کرنا اللہ ان کی آخرت کا گھر بہتر کر دے میرا مدرسہ بھی وہی تھی میرے کالج بھی وہی تھی میری یونیورسٹی بھی وہی تھی ان کی روح آج, آج بھی میری نگرانی کرے گی دعا کرو درس قرآن کا سفر تیز ہو جائے میرے بھائی کو بھی اور میری بہنوں کو بھی اس جانِ کا میں بس صبر کی توفیق ہے آنکھوں کا اور دل کا غم رحمان کی طرف سے ہے زبان اور ہاتھوں کا غم شیطان کی طرف سے ہے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ایک ایک لمحہ زندگی کا اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق توفیع یہ ساری دعائیں آج کی اس محفل میں آپ نے پوری خلوص سے کرنی اور میں بھی آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے حضرت سے قرآن کی یہ بہاریں باقی رہیں یہ بڑا قبولیت والا سلسلہ ہے کتنی بڑی سعادت ہے کیا آپ کسی دروازے پہ دستک دے کے کسی ساتھی کے پاس جا کے ووٹ مانگتے ہیں نہیں نوٹ مانگتے ہیں نہیں کہتے ہیں آؤ رسول کریم کے سینے پہ اترنے والے قرآن کا پیغام سن لو ارش کا رب کتنی راہ کلام کے لیے یہ بینر اویزا کر رہا ہے میں اس دن بیٹھا ہوا تھا ساتھی ہمارے الکوٹ کے ان سے بات کر رہا تھا رات کافی بیت گئی تقریبا تحجت کا وقت ہو گیا ادھر پیچھے بیٹھے تھے کمپیوٹر روم میں تو میں نے ان کو کہا عجیب لگن ہے نیند نہیں آتی رات کو بھی نیند نہیں آتی ادھر ہی سوچ رہی ہے تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہر سمت لگی ہوئی ہے لگن یہ آگ ہر سمت لگی ہوئی ہے ہر سمت لگی ہوئی ہے اللہ اس آگ کے لاوے اور روشن کر تڑپ بجلی ہو نے رام اقبال علیہ السلام علی علی نے جو کہا تھا نا تڑپ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مل سوز صدیق دے مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنو بنا کر اوڑا تیرے آسمان کے ستاروں کی خیر زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر لڑا تے معمولے کو شہباز سے. اور اے مصطفی قافلے کے ہم سفر یہ دولت اللہ نے تمہیں ارزانی کر رکھی ہے ڈاکوں سے چوروں سے جو نفس و شیطان کی صورت میں موجود ہیں اس دولت کی حفاظت کرنا ساری زندگی ایسے گزر جائے قرآن کی محبت لے کر ہم قبر کی لاحت میں اترے اور ساری زندگی یوں گزرے اللہ آپ کو آپ کے کام کو آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو زندگی تا فمار یہ ماں باپ کی جتنی خدمت کر سکیں کر لیں بہت خدمت ان کی کچھ چیزیں ناگوار بھی ہوتی لیکن برداشت ہو کوئی بات نہیں بڑا سلا دے گا مالک قرآن نے دعا بتائی ہے نا کہ اے اللہ میرے والدین پر اس طرح رحمت کر جس طرح میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میرے اوپر رحمت کی اس العلوم کے لیے جامعت المستفی کے نام سے جو قائم ہے اور بچیوں کا الکلیت المستفی بنات کے نام سے جو قائم ہے آپ لوگوں نے خصوصی طور پہ دعا بھی کرنی ہے اور اس کے لیے ہر طرح کی آپ کی توجہ دارالعلوم کو درکار ہے معاونت پیغام کو جو درد دل رکھنے والے لوگ ہم تک ضرور پہنچائے بہت سارے تعمیراتی کام رہتے ہیں اور ہم بہت تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں وسائل کی وجہ سے قدم اٹھتے ہیں رک جاتے ہیں آپ اندر کے دکھڑے کو اور درد کو بھی سمجھتے ہیں اور آپ بھی میرے درد سے آشنا ہیں یہ درد صرف میرے سینے میں نہیں ہے آپ لوگوں کے سینے میں بھی ہے بس اس قدم کو تیز کریں ہم چاہتے ہیں جلد سے جلد مرکز کی تعمیر بھی ہو اس مسجد کی تعمیر بھی مکمل ہو جائے اور تعلیمی سیٹ اپ وہ بھی بہتر ہو الحمدللہ للہ ساتھ محنت کر رہے ہیں ان کے خلوص کے لیے آپ دعا ان کی صحت کے لیے دعا کریں جو یہاں بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ وہ دین کے سچے اور خادم بنیں لالچ والے جو ختم کے پیسوں پہ لڑتے اور جو جنہوں نے دین کو کاروبار بنایا ہوا ہے ان میں سے ایسا ذہن رکھنے والا ایک بھی نہ بنے سب رسول کریم کے نام پہ اپنا سب کچھ بار دینے والے یہ جذبے رکھنے والے میرے والد کے رامنے کے لیے بھی آپ نے دعائیں صحت کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہماری کو شرف قبولیت فرما سینے کے برابر یا اس سے اوپر یا نیچے جہاں چاہیں اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیں ہاتھوں کی انگلیوں کو تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیں یاد کروانا اللہ کا الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اللهم اني اسالكَ العفو والعافيه والمعافه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا ارحم الراحمين يا مولا الملك حمازي دعاؤں کو شرف قبولیت فرما ہم سب کا خاتمہ بالایمان ایمان فرمانا اے اللہ ہم پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں آئندہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کر دوں اے اللہ ہمارے پچھلے گناہوں سے توبہ جو چھپ کر کیے ان سے توبہ جو ظاہر کیے ان سے توبہ اے میرے مالک غلطی میں ہم سے جو خطائیں سزت ہوئی ہم نادان ہیں تو کریم ہے اے اللہ ہمارے گناہوں نہ دیکھ اپنی رحمتوں کی وسعت کو دیکھ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے ہمارے گناہوں والے دفتر پر اف و کرم کا قلم پھیر دے اے اللہ جتنے آئے ہیں سب با مراد جائیں کوئی بے مراد نہ جائے اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ بخش دے اے اللہ جو پریشان حال ہیں انہیں خوش حال فرما جو معذور ہیں انہیں اضر سے رہائی بخش دے اے میرے مالک ہم سب کا خاتمہ بال ایمان فرمانا ہمارے ایمان کی اپنی رحمتوں سے حفاظت فرمانا اے میرے مالک, عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق اور یگانگت کا نور عطا کر دے دنیا کے چھپن اسلامی ممالک کے سربراہوں کو باہر نہ جڑنے کی توفیق دے دے بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرا دے میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستہ کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے المضلسل اللّہ معذلام انصر من نصر نثردین محمد صلی الله علیہ وسلم سلّم اللّہ من خزل خضل محمد صلی اللّہ علیہ وسلم سلّم اغفر وارحم ورحم ون اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما ہمارا عزیز بچہ ابو بکر بیمار ہے اللہ اسے شفا کاملہ و عاجلہ بخش دے ہمارے دوست ان کی عزیزہ ایک شیخ زائد اسپتال میں داخل ہیں اللہ انہیں شفا عطا کر دے ایک دوست نے اپنی ہمشیرہ کے لیے کہا کچھ دوستوں نے اپنی والد اپنی ماؤں کے لیے اپنے والدین کے لیے لاؤں کو لکھا کہا جو کہے جنہوں نے کہا جو نہیں کہہ سکے لیکن ان کے دلوں کے نہا خانوں میں دعائیں موجود ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے مزیروں مریضوں کو شفا یاف فرما دے جو روح کی مرض والے ہیں انہیں بھی شفا دے دیں جو جسم کے مرض والے ہیں انہیں بھی شفا دے دیں اللہ قلب کو راحتیں اور طہارتیں دے دے باطن کو نور دے دے اللہ آنکھوں کو سرور عطا کر اے میرے مالک پاکستان کو استحکام عطا فرما اس ملک کی داخلی اور خارجی ہر طرح کی حفاظت فرما اندرون بیرون خلف شاہ سے محفوظ فرما اے اللہ یہاں نظام مصطفیٰ کا سویرا طلوع کر دے اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اے میرے مالک پاکستان کی ایٹمی طاقت کے موجد جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کو صحت کاملہ اور آجلہ عطا فرما دے اے اللہ انہیں عمر دراز عطا کر دے اور میرے مالک ان کو مزید وطن عزیز کی خدمت کی توفیق اطاف اے میرے مالک ہم اتنے لوگ تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں ہم سب کی خطاؤں سے درگزر کروں احباب ایک مرتبہ سدا فاتحہ تین مرتبہ سدا اخلاص اولا قدروشی پڑھ کے امی جی مرحومہ کی روح کے سال ثواب کے لیے مجھے پیش کر اے میرے مالک جو پڑھا گیا اور جو مل کیا گیا سب کچھ قبول فارما ہے سب کا ثواب جو کہے گئے جملے سب کا ثواب تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول کا اے اللہ سب کا ثواب اتنے لوگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اے میرے مالک اپنی رحمتوں سے اپنی کرم نوازیوں سے اس کا جو تو ثواب دینا چاہتا ہے میں سب کا ثواب حضور کی وساطت صحابہ حبہ بیت کی وساطت سے انبیاء علیہ السلام کی وساطت سے اپنی والدہ محترمہ کی روح کو پیش کرتا ہوں پہلا شبرات کی اس برکت والی رات کا صدقہ ان کی بذف کی زندگی دنیاوی زندگی سے بہتر کرتی قبر میں آسود کیا دے کہ قبر والے گھر کو روشن من وسیع کشادہ اور خوشگوار کرا بل با بار وقف ہا برمت وقف ہا بری دل جنا اللہ مجل قبرا ہا روز اللہ مرغ فرل بے اللہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم. اللہ, امی امی اللہ سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیزی میں قبول فرماری ان کی خدمت میں قبول فرمائی ان کی چادر کا سایہ طاقت مالک بچپن سے کوئی کے کوئی محبت کوئی درس قرآن دس قرآن کا کوئی سفر تیری بارگاہ میں قبول ہوا ہو تو میں اس کا ثواب اپنی ماں کی روح کو پیش کرتا ہوں کی محفت کر تقاضا ہے بشریت سے اگر کوئی خطا خطاشی <سازدل> اپنے حبیب پاک کا صدقہ کا ترزہ کروا <مار> ل اتنے سوال اتنے ہاتھ اٹھے ہیں میری ماں اور یہ سب دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا کر رہے ہیں ایسے دعا کر رہے ہیں جس اپنی ماں کے لیے کی اللہ ان سب کی ماں تھی, ہم مصطفیوں کی ماں تھی اے میرے مالک ہماری امی جی کی قبر کو منور فرما تھی معاملات بہتر فرمتے اللہ ان کی برزخ بہتر کرتے ہیں اے میرے مالک ان کی برزخ بہتر کرتے ہیں اے میرے مالک ان کی برزخ بہتر کرتے ہیں ان کی برزخ بہتر کرتے, ہیں بہتر کرتے ہیں اے اللہ جتنے خباب یہاں موجود ہیں سب کے والدین کی بخشش بخش فرمانا جن کی مائیں زندے ہیں انہیں سلامتی عطا کر اے اللہ انہیں صحت کرفیت کے ساتھ بیٹوں کے لیے ٹھنڈی چھاؤں بن کے رہنے کی توفیق اے میرے مالک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ سغیرہ کبیرا اے اللہ مالک تیری چوکھٹ پہ حاضر ہو گئے تیرے علاوہ ہمارا کوئی آسا نہیں اگر تا دیا تو کس چوکٹ پہ جائیں گے جزا دینے لگا تو ہمارا تو کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس پہ ہم ناز کر سکے ہمارے ہر عمل میں کوتاجی ہیں خطاؤں کے پتلے ہیں ہم اے اللہ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کے مطابق معاملہ نہ کرنا اپنی رحمت کے مطابق معاملہ اے اللہ ہم اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں کرتے قیامت کے دن برزخ میں قبر میں ہمیں ذریعہ رحمتوں سے امید ہے تو کریم ہے اے اللہ ہم مصطفی کہلاتے اس نسبت کی اس نام کی لاج رکھ لے حشر کی رسوائی سے محفوظ پروانا اللہ ہمارا نام امال نہ کھلا ہم سے یوں ہی در بک کر لیا اور اگر ہمارا ناما مال کھولنا ضروری ہوا تو کم از کم حضور کے سامنے نہ کھول رہا ہے تو غنی سر تو عالم فقیر روز میں اس رہے من پزید گر تمی نا از نگاہ مستفی پناہ تیری بار میں کالے دل اور کالے منہ لے کر آگے اے اللہ کالے دل اور کالے منہ لے کر تیری بار میں آ گئے اپنے حبیب کی کا صدقہ ہماری فرما اے اللہ مسلمہ کو وقار دے دے اے اللہ انہیں پھر محمد بن قاسم دے دے انہیں پھر کوئی صلاح الدین نہیں بھی دے دے اے اللہ انہیں پھر کوئی بدر بن مغیرہ فاروق دے دے سمت کو کھویا ہوا وقار دے دے اللہ کوئی رومی بخش دے رہے۔ انہیں دے رہے۔ انہیں کوئی جامی دے دے انہیں کوئی غزالی دے دے اللہ اللہ اس وقت قوم کو کوئی شیخ مجدد کا جان نشین دے دے اللہ شیخ مجدد کا جان نشین دے دے اللہ دین کے ساتھ لوگ مزاق کر گلی گلی دن رہے تیرے دین کو لوگوں نے اپنا کاروبار بنا رکھے میرے مالک کوئی مجدد الف نہیں دے دے اللہ کو شیخ احمد دے دے اللہ شیخ احمد دے دے اے اللہ اس قوم کو وہی جذبے دے دے خالد بن ولید کی تلوار دے دے اے اللہ حیدر کی یلغار دے دے اے اللہ اس قوم کو بلال کا دل دے دے اذانوں میں بسوز دے دے اے اللہ سجدوں میں لذت بخش دے تو کریم ہے تو قادر ہے اے میرے مالک ہم سے خدمت دین قبول فرما لے اے میرے مالک ہماری یا ہماری اولادوں کو امام مہدی کی فوجوں میں شامل ہونے کی توفیق لے دے. اے میرے مالک دین کے, حیاء کے لیے ہمیں محنت کرنے کی توفیق لے دے. اے میرے مالک اس امت کی بگڑی بنا دے کچھ سے فریاد ہے اے گمب خزرا والے کعب والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے اے خاصا اے خاصان رسل وقت دعا ہے. امت پہ تیری یا عجب اجب وقت پڑا ہے اللہ جلتے ہوئے کشمیر کو لٹتے ہوئے فلسطین کو جبر و ظلم کی جکڑی ہوئی زنجیروں میں عراق کو اور بارود میں گرے ہوئے کابل و کندھار کو اپنی رحمت سے نواز دے اور انہیں ظالموں یہودیوں عیسائیوں کے تسلط سے آزاد کر دے اے مالک لبنان کے مسلمانوں کی مدد کر دے اے اللہ عربوں میں قوت پیدا کر دے انہیں اپنے اسلاب کے جذبوں کا نور عطا کر دے جبر کے خلاف ڈٹنے کی توفیق دے دے عیاشیوں سے نکال کر نبی کی غلامی اے اللہ ان کے حکمرانوں کو زور دے دے دم خم دے دے طاقت دے, دے دے اے میرے مالک دجلہ و فراد کی لہروں کو پھر جوانی اور تغیانی دے دے, دے دے اے میرے مالک فراد کی لہروں کو پھر جوش دے دے, دے. اے میرے مالا وقت کے فراؤن پھر نیل میں ڈوب جائیں اور مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہو جائیں اے میرے مالک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں اے اللہ اس دلتی پہ یہ جو مصطفیٰی کافلے کے نام سے جو تیرے رسول کی نسبت سے اپنے آپ کو مستفاعی کہلاتے ہیں اے اللہ ان کی چٹی پگڑیوں کی لاج رکھ لے حشر کی رسوائی سے بھی محفوظ رکھنا اے اللہ حشر کے میدان میں کہیں تماشا نہ بن جائے اے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ان کی خطائیں معاف کر دے اے اللہ ان کے دامن کو پاکیزہ رکھنا زمانے کی ہواؤں سے محفوظ رکھنا شیطان اور نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھنا اے میرے مالک ان کے دلوں کو الج کر دے اے اللہ میل کچیل دور کر دے اے اللہ جوانیوں کو بیدار رکھنا اے اللہ باطن کو دور دینا تو کریم ہے تو سخی ہے تو رحمت والا ہے تو اس بے بات پہ قادر ہے کہ اللہ اس قافلے کے تقدس کو اس قافلے کی پاکیزگی کو بحال رکھنا اے اللہ نے حبیب کے سر کے ہماری توبہ قبول فرمانا نظروں کو حیا عطا کر دے ذہنوں کو جلا عطا کر دے قلب کو طہارت دے دے زبانوں کو سچ عطا کر دے اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلے ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھار دے ادارہ کے معامنین مسجد کے معاونین مدرسہ کے معاونین سب کو برکتیں اور رحمتیں عطا کر دے میرے ہم سفر جو میرے ساتھ شب و روز چلتے ہیں اللہ ان کو برکتیں دے دے جو ایک, ایک در پہ جا کے تیرے قرآن کا پیغام سناتے ہیں اللہ ان کو برکتیں دے دے اپنی رحمتوں سے سب کو نواز دے اے اللہ دور دور سے لوگ یہاں کتنی حاضر ہوتے ہیں تو جانتا ہے کہ میں کتنا گندا ہوں دل کتنا سیاہ ہے اے اللہ سیاہیوں کو دور کر دے اے اللہ دل کو درد کی لذت دے دے سجنوں کو ذوق دے دے بندگی کا ذوق بخش دے اے اللہ مجھے نہ دیکھ میرے بابا کو دیکھ اے میرے خواجہ جگہ مالک آرے والے محبوب نہ رہے میرے کافلے کا کوئی ساتھی بھی دکھی نہ ہو سب, سب کو معاشی طور پر مستحکم کر اللہ مالی طور پہ مستحکم کر تیرے محتاج نہیں کسی جی اور کے بہتاج یہ جھولیاں تیرے حضور پھیلے یہ دامن تیرے حضور پھیلے اللہ اتنا, اتنا نواز اتنا نواز اتنا نواز جتنی تیری رحمتیں ہیں اپنی رحمتوں کے مطابق ان کو نواز دے. اے میرے مالک ہمارے سوال پورے فرمانے ہماری ساری دعائیں قبول کر ہمارے ساتھی یہاں جو بے اولاد ہے اے اللہ انہیں اولاد اطا انہی کر سب کی دعائیں پوری اے اللہ مرتے ہوئے کلو نصیب فرما دے خاتمہ بل ایمان کر دے مالک میرے جملہ پیر بھائی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبول کو منور فرما دے جو بیرون ملک ہیں اللہ ان کو حفاظت سے رکھنا ان کو خیریت سے رکھنا اے اللہ اشدار العلوم کو حفاظت ادا و طلبا کو خدمت دین کے جذبوں کی فراوانی ولائیاں اپنے دین کے لیے صحت عطا کر دے درس قرآن کے لیے قوت عطا کر دے اے میرے مالک توادائیاں عطا کر دے باطن کی روح کی جسم کی بدن کی ساری بیماریاں دور کر دے اللہ اپنے اس بندے پہ کرم کر دے ان ساتھیوں کی آمین کو سن لے لے میرے مالک ان کی آمین قبول بول اللہ اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھنا تو ہم سے ناراض نہ ہونا ہم سے نہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں اللہ تم کا مکین بھی ہم پہ راضی ہم جانتے ہماری کلتوتے حضور کا دل دکھاتی ہے تیرے رسول کے دشمن دن دنا چھاپنے والے آمر دن آم آم چیمے نے ایک ظالم کو قتل کیا باقی تو دنت ہے ہم شرمندہ ہیں رسول کے سامنے مولا اب آپ کا سامنا کیسے کر لیکن آپ رحمت اللہ عالمی ہیں ہماری مجبوریوں کو سمجھتے جانتے ہماری غیرت ایمانی آپ کے میں کھا جائیں دشمنوں اللہ ہمیں اپنے دین کی راہ میں خاک ان مٹھیوں کو قبول کر دے اے اللہ ان کو, کو اور آگ لگا دے اے اللہ اس آگ کو تیز سر کر دے اے اللہ تیری بارگاہ میں تیری محبت تیرا درد مانگ رہے تیرا درد مانگ رہے لوگ پتہ نہیں کیا مانگتے ہم تیرا درد مانگ رہے ہم تیری محبت مانگ رہے اے اللہ تُو ہم پہ راضی رہے ہم سے ناز اٹھنا ہم سے ناراض نا تجھے تری کا واسطہ ہم سے راضی اللہ دین کے رستے میں سفر کی توفیق دے دے تو تجھے محبوب علیہ السلام کے سفر طائف کا صدقہ تجھے واسطہ دیتے ہیں کربلا کے کاری کا ہمیں خدمت قرآن کی توفیق دے دے اے اللہ حسین کی شہادت کا صدقہ گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا صدقہ گناہوں کو معاف کر دے اللہ حلک سے نکلتے ہوئے خود کا صدقہ معاف مالک ہماری توبہ اے اللہ اس مجلس میں بچے ہیں جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ بھی رو رہے ہیں اے اللہ یہ درد دیکھ لے یہ اپنے سے محبت دیکھ لے اپنے خوف دیکھو دیکھ لے تیرا کتنا ڈر ہے ہمارے سینے ہم نے جو گناہ کیے وہ لاچوں کیے کی نہ میں. میں لا, لا اے میرے مالک جی چھوٹے چھوٹے بچے بھی رو رہے ہیں. ان کے آنسو قبول کر لے اے اللہ ان کی سسکیاں قبول کر لے ان کا تڑپنا قبول کر لے اے اللہ اپنے پاک بندوں کا صدقہ ہمیں معاف کرے اے اللہ میرے بابا کے سینتی سالہ وظیفہ دلائل کا صدقہ, میں معاف کر دے. ان کے بوڑے کا صدقہ معاف کر دے اے اللہ ان کے بوڑھے اللہ کے گداز کا صدقہ معاف کر دے اے اللہ قابل کے دروازے کو پکڑ کر گلاب سے لپٹ کر جو انہوں نے خدمت دین کے لیے دعا مانگی تھی اس فقیر کو اس کا اہل ثابت کر دے اللہ حرم اللہ کے دے دے ستر ہزار فرشتے صبح اور ستر ہزار فرشتے شام کو جو تیرے رسول کی چوکھڑ پہ آتے ہیں اور گنبد خطرہ پہ اترتے ہوئے جو انوار ہیں ان کی برکتیں اتا اے میرے مالک منہ چھوٹا بات بڑی لیکن ہم سارے طرف اپنے رسول کا بخش <تصفح> بار بار بر لا یہ قابل نہیں ہیں یہ آنکھیں اس قابل نہیں ہیں لیکن تا کر دے اے اللہ یا مدینہ میں موت دے دے یا شہادت کی موت دے دے اے اللہ یا مدینہ میں موت دے دے یا شہادت کی موت دے دے اے اللہ یا مدینہ شریف میں موت دے دے یا شہادت کی موت دے دے اللہ یا مدینہ شریف میں موت دے دے یا شہادت کی موت دے دے اللہ مدینہ شریف میں موت دے دے یا شہادت کی موت دے دے تیرے رسول کی ناموس پہ واج دیں جان بھی جوانی بھی دولت بھی بچے بھی اولادیں بھی کوئی کچھ نہ رکھیں اپنا وقت بھی واض دیں اپنی سانسیں بھی واج دیں اپنی صلاحیتیں بھی قربان کر دیں اے اللہ ایک ایک لمحہ تیرے دین کے لیے واض دیں جوانی کی ایک ایک سانس وقت رہے اے اللہ ہمارا دل دنیا کے لیے نہ تڑپے تے رسول کے لیے تڑپے اے اللہ دنیا کے حسن کے لیے بازاروں چوکوں میں کھڑے نہ ہوتے رسول کے لیے راتوں کو ٹھٹکے کے اے اللہ ہماری دل کی تڑکنے اپنی یاد سے آباد کر دے اے اللہ دین کے رستے میں چلنے کی توفیق دے دے اے میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے جو ہمارے لیے بہتر ہے عطا کر دے جو بہتر نہیں مانگے بھی تو نہ عطا کر کو اگر اکٹھی حاضری مل جائے تو یہ تیری کرم نوازی ہو اے اللہ پھر محافل ادھر بھی سجے قرآن حرم کے سہن میں ہو واللہ محفل نات مدینہ شریف کے باغوں میں ہو اے اللہ وہاں نات کہنے نعاد ہو اے اللہ محبوب علیہ السلام کی چوکڑ پہ حاضری کی ہمیں توفیق عطا کر اے اللہ توفیق دے دے تیرے لیے مشکل نہیں ہے تیرے لیے آسان ہے تیرا تو حکم بس تقدیر ہے تیرا تو حکم ہی سب, سب کچھ ہے میرے مالک اللہ توتلی زبان میں بھی تیر رسول کے گیت گائے اور جب زبان کی گرا مضبوط ہو جائے تو پھر بھی تیر رسول کے گیت گائے جب ان کی زبان کا توتی بولنے لگے تو پھر بھی تیر رسول کے گیت گائیں اے اللہ ان کی ایک ایک سانس تیرے دین کے لیے وقف رہے اے اللہ ان کی ایک ایک دھڑکن تیرے دین کے لیے وقف رہے احمد مالک ہماری نسلیں تیرے رسول کی یاد میں تڑپیں اے اللہ تیرے دین کے لیے کام کریں اور پھر ہماری آخری نسل امام مہدی کی قیادت میں شہید ہو جائے اے اللہ ہماری آخری نسل تیرے تیرے پاک بندے حضرت امام مہدی کی قیادت میں لڑ لڑ کے شہید ہو جائیں اپنی جانے وار دیں نشرت اسلام کا خواب زندہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے اے میرے مالک اپنا کرم کر دے بیماروں کو شفا دے دے اپنی رحمت نازل فرما دے اپنی رحمت نازل فرما دے, نازل فرما دے اے اللہ اس مسجد کو مدرسے کو تکمیل کے مراحل تک پہنچا دے یہ آرزو ہے ہمارے کتنے مصطفی بھائیوں کو کتنے یہاں کے مقامی لوگوں کو یہ مسجد مکمل بنے اور دارالعلوم بن جائے اور وہ منظر بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اے میرے مالک تیری بے ہیں زندگی کی مہلت بتانی کتنی ہے اور اگر یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ جائیں تو شاید ہماری آنکھیں بہت ٹھنڈی ہوں گی اے اللہ اپنے حبیب قص کیسے یہ منظر بھی ہماری آنکھوں سے آتے اللہ جو ابواب مالی تعاون کرتے ہمارے ساتھ ان کے رزق میں برکتیں دے دے اے میرے مالک اپنے کا بہترین عطا اے اللہ ایک ایک پیس بھائی کتنی محبتیں کرنے والے ہیں اے اللہ ان کی محبتوں کا کیا جواب ان کو اپنی جناب سے بہتر سی اللہ ان سب کے لیے میری دعا ہے کہ سب کا خاتمہ ایمان پہ پرواہ تھا بس یہی میری دعا ہے اور ان کو قرب رسول دے دے تو عید کے دامن میں آباد کر دے اپنی محبتیں دے دے اپنی الفتیں دے دے میرے والد گرامی کی صحت تندرستی کے لیے دعا فرمائیں اللہ انہیں صحت کام لاتا وہ دراز اور گھنا سایہ میرے سر پہ قائم رہے آپ کے سر پہ قائم رہے قوم کے سر پہ قائم رہے ان کی شفقتیں ہمارے شامل حال رہے اے اللہ اپنے حبیب قصد کا ہم سب کی خطاؤں سے درگزر اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلے ہو جولی رحمتوں سے اللہ اغفرنا اللہ مغرا حقین اللہ فرل بے حرمت ام نبی کا صلی اللہ تعالی علم اس دو تین اشار سلام کے اس کے بعد پھر اجازت ہوگی احباب انفرادی طور پہ نوافل پڑھ لے روزے کا بندوبست کیا کھانا پکایا گیا ہے احباب وہ بھی تناول فرما کے جائیں گے نوافل بھی پڑھ لے روزہ بھی کر رکھیں دیگر بھی معمولات ضائع رکھیں میری بھی اب سخت جواب دے رہی ہے تو آفل میں Shem Shahim Dina wa Salam Shem Shahim Dina Salat wa Salam Zin Teh ar Allah Salat wa Salam اللہ ابراہیم و لال ابراہیم بارک اللہ محمد و لال محمد کمہبارک تھا اللہ ابراہیم و لال اللہ پرسو می درسے خران کی نہ جائیے پا رہا ہے پاس ماںحبت ایک پاس تیری دار محبت یا لاہ آج دی دعا حصہ کہ میرے درسے قرآن یا اللہ میری ماں واسطے وقف کر یا اللہ سی بھی, بھی قبر جنت کا باغ بنا دے یا اللہ جنتر باغ بلا دے جس ماں نے سن آدمی دین اس دور دے وچ بے مثال دتا ہے یا اللہ او دے جنت دے درجے بلند فرما اللہ تیری بارگاہ دی طرف حاضر یا اللہ پاک ساڈے امیر قافلہ دین دی خدمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دے نفاذ اور تبلیغ درس قران دے تمام صلاحیتاں دے ہاں یا اللہ دی ضرورت کہ قائد اللہ اللہ دے ایس وی ترس رہی ہے یا صلاحیتاں سلاحیت امیر عطا فرما دے یا اللہ درس قرآن دے اندر برقطاں عطا فرما دے یا اللہ قرآن دے نور نہ میرے امیر دے میرے امیر دے ہم سفر جڑے دے نہ دے قلب منبر فرما دے یا اللہ کوئی ایسا ملک پاکستان دا خطہ نہ رہ دے جس سے مصطفیٰ پیغام لہ دے یا اللہ سن درس قرآن واسطے صلاحیتہ عطا فرما دے یا اللہ ساڑے بڑا پہن جوان کر دے یا اللہ ساڑے جوان دے نونا دے دل خالد بن ولید تا صدقہ کر کے حسین ابن علی تا صدقہ کر کے یا اللہ مدینہ طیبہ والیاں جوانیہ تا فرما دے یا اللہ کربلا والیاں جوانیہ تا فرما دے یا اللہ نبی کریم علیہ السلام دی امت دے اولیاء والا درب تے سوز تا فرما دے یا اللہ امام ربانی حضرت مجدد الفثانی والے جذبے تے ولولے تا فرما دے. اللہ مسل سید نا و مولانا محمد و ہی و صحاب ہی اجمعی بے رحمت to va 't say